بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد ابو مصعب سوري حفظه الله کی کتاب دعوت المقاومه الاسلاميه العالميه کے پہلے حصے کے مقدمے کے اخر میں ہمارا درس جاری ہے الحمدللہ اس سرب و مصعف سوری حفیظ اللہ فرماتے ہیں اور فی نہایت ہیرت تقدیمی اقول کے اس مقدمے کے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ جوانوں نے اس انقلاب میں اور اس جہاد میں حصہ ملایا اور انہوں نے پوری دنیا میں اس انقلاب کے لیے اور اس جہاد کے لیے بہت بڑی قیمت چکائی بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو ہم نہیں جانتے اور اس میدان میں جوانوں نے قسم قسم قربانیاں دی شہید ہوئے وہ قید و بند کی صحبتیں انہوں نے اٹھائیں اور پچاس سالوں سے وہ در بدر پھر رہے ہیں یہ سب کچھ گیارہ ستمبر کے واقعات سے پہلے ہوا ہے وہم خلاص امت الاسلامی فیاد الآسر یہ جوان جنہوں نے جام شہادت پیا جو قید ہوئے اور جنہوں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں یہ اس زمانے کے اسلامی امت کا نچوڑ ہے خلاصہ ہے رہی بات گیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد تو انیس ابتال امت نے اور اسلام کے انجام بازوں نے جنگ کو ایک نئے رخ کی طرف موڑ دیا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے آمین یا رب العالمین افغانستان میں امیر المومنین ملا محمد عمر اور ان کے مخلص طالبان مجاہدین نے بہت بڑی قیمت ادا کی انہوں نے امت کی امانت کی حفاظت کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں ان پر جو ذمہ داریاں تھیں انہیں ادا کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور وہ دشمن کی دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے انہوں نے بھی شہادت قید و بند اور در بدری کا بہت بڑا حصہ پایا افغانستان اور افغانستان کی مکمل قوم نے ان کے ساتھ یہ قیمت ادا کی فتقبل اللہ, منہم لنا ولہم بس اللہ تعالیٰ ان کے ان نیک امال کو قبول کرے اور ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے القاعدہ اور دوسری جہادی تنظیموں نے اس اہم تاریخی موڑ پر جبکہ جہاد کو ایک نیا رخ دیا جا رہا تھا شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے بہت بڑی قربانی دی اور انہوں نے بھی شہادت قید و بند اور در بدری کے اس تقسیم میں بہت بڑا حصہ پایا اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال قبول فرمائے اور ہماری اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے میرے بھائیوں استاد مصاب سوری فرماتے ہیں کہ افغانستان میں عمارت اسلامی کی حفاظت کے لیے اور امریکیوں کے اندھا دن حملے کے دفاع میں بہت ساری تنظیموں بہت ساری جہادی تحریکوں کے بہت زیادہ افراد شہید ہوئے جن میں بہت بڑے بڑے رہبر و رہنما بھی تھے جوان بھی تھے اور بہت اہم افراد بھی ان کے اندر شامل تھے یہ ایک مبارک طائفہ تھا جس نے مل جل کر یہ قربانی ادا کی اور بہت بڑی قیمت چکائی اور انہوں نے بھی شہادت قید و بند اور در بدری کے ان آزمائش اور امتحان میں سے اپنا حصہ پایا یہ اس جہادی تحریک کے منتخب لوگ تھے جو اگلی صفوں میں موجود تھے اللہ تعالی ان کے نیک امال قبول فرمائے ہمیں اور ان کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ جمع فرمائے جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں فلی ائی ہدف ولی ای مقابل ولی كان سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ قربانیاں تو دی گئی ہیں اور قربانیوں کی مختصر سے فہرست آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں نے عرب ہو عجم ہو انصار ہوں مہاجرین ہو امیر المومنین سے لے کر ایک ادنا سے چھوٹے سے طالب نے کتنی بڑی قربانیاں دیں اور کتنے سارے لوگ شہید ہوئے قتل ہوئے گرفتار ہوئے اور در بدر ہوئے اس کا مقصد کیا ہے اور یہ مشقتیں کیوں ہیں کس مقصد کے لیے ہے استاذ کہتے ہیں لقد کان الهدف ہوا عقاب المقدارہ انا اما میرے دوستوں ان تمام قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو امت سوئی ہوئی ہے نشے میں پڑی ہوئی ہے اسے جگایا جائے اور جو امت میدان جنگ سے غائب ہے یا غائب کر دی گئی ہے اسے دشمن کے سامنے اور روبرو لانا ہے تاکہ جس طرح ملت کفر ہمارے خلاف لڑ رہی ہے اس طرح ملت ابراہیم بھی ان کے خلاف لڑے جس طرح یہ یہودی اور نسرانی آپس میں مل کر ہمارے خلاف حملہ ہیں اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل کر اور اتفاق کے ساتھ ان کے خلاف لڑے ان قربانیوں کا یہ مقصد ہے اور استاذ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب میں لکھنے جا رہا ہوں جس کے لیے مقدمہ میں نے لکھا ہے اس میں میری کوشش ہے کہ میں ایک ایسی ترتیب اور ایسا منصوبہ اور ایسے افکار اس کام کے لیے پیش کروں جس کے مطابق چل کر امت اس آئندہ مارکے میں اپنا کردار ادا کرے وہ ان مختن نسر دلّا اور مجھے اس پر اطمینان ہے کہ مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس نصرت اور اس مدد کے اولین چند اسباب ایسے ہیں جن کا اختیار کرنا ہم پر لازم ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم اس مارکے کو منتخب افراد کے مارکے سے بدل کر امت کے مارکے میں تبدیل کریں اور اس کے لیے کام کریں العمل تحویل مارکت امالت ان نخبہ یہ جنگ جسے اللہ کے نیک بندوں نے شروع کی ہے چند منتخب افراد نے جس کی چنگاری سلگائی ہے اسے مکمل امت کی جنگ میں تبدیل کرنے کے لیے کام کرنا یہ نصرت کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے کہ یہ تین سو چار سو یا تین ہزار چار ہزار افراد مل کر جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے راضی ہو ہمیں اب اس جنگ کو اس منتخب طبقے سے بڑے دائرے میں لے جانا چاہیے پوری امت کی جنگ ہے یہ اور امت کو یہ سمجھانے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ تمہاری جنگ ہے یہ چند ایک جہادیوں کی جنگ نہیں ہے چالیس سال تک جہادی حضرات اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں مصروف رہے کہ فقاتل فی سبیل اللہ تکلف اللہ نفسک کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو تنہا ہو تب بھی یہ سیگا مفرت کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں لا تکلف اللہ نفسک آپ اپنی جان کے مکلف ہیں اپنا حساب آپ کے ذمہ ہے پس وہ لوگ جن کے اوپر کلیمے کی ذمہ داری ہے علم اور قلم کی امانت ہے ان پر واجب ہے کہ وہ اس آیت میں موجود اللہ تعالی کے دوسرے حکم پر بھی عمل کریں وہ کیا ہے وہ المؤمنین کہ ایمان والوں کو جہاد کے لیے اباری اور یہ سب کچھ کیوں ہے جنگ کیوں کرنی ہے اور مسلمانوں کو ترغیب کیوں دینی ہے کل زلک کفین کفرو تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو ختم کر دے اس کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے ان تنصور اللہ ینسر اگر تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا شرط ہے پہلے اور وہ ہے بندوں پر اور جواب شرط ہے بعد میں اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا وہی سب بھی اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا تو بات یہی ہے کہ چالیس سالوں سے مجاہدین فقات الفی سبیر اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں اور اب وہ لوگ جن کے ہاتھ میں قلم ہے جن کے دل و دماغ میں علم ہے اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پاک میں کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس آیت میں موجود دوسرے حکم پر امر پر بھی عمل کریں اور مسلمانوں کو اس عظیم جہاد کے لیے جو اس وقت عالمی جہاد میں بدل چکا ہے اس کے لیے ابھاریں تاکہ کفار کی طاقت ختم ہو جائے